رجل سبت دہر چکندر کئی دہر تھا لکبہ زمانی دا جاریت کے با داو دہر دہر دہر دہر دہر دہر دہر دہر انہم سائبہ من دا سب قول چیدارہ بانی دیرہ و سبیبہ و سکندر اندوری آن ابی آن حرار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزین آب ابن آدم اندہ پاک خیال کی یوزین ابن آدم ضرور سے مات بنی آدم اقضار چی دیکھ کنزل تھا مور لبو نے اللہ درا پور لنت سیب ان لداہر رجح مارا زیم کون کے ادا کار چکم دی منت سب کا ہر تھا مصائب دی صاحب دیل سیم اور مقصد خود دی کنزل پائل تھا اللہ <سؤال> تک انتار تھا دل آمرم اختیارات سما پاج کیری اور دہر وسیب کی آو عبارت دلیر و نحار دے. و نحار کی تکلیف سر ہمیں مکان سہد